صلات والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ جنت میں لے جانے والے عامال کتاب میرے ہاتھ میں ہے یہ جی مکتبت المدینہ کی مطبوع ہے اس میں جو درود پاک کے فضائل لکھے ہیں اس میں سے ایک روایت پیش کرتا ہوں مسند احمد حدیث نمبر سولہ ہزار چار سو باون حضرت سینا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے ایک مرتبہ صبح کے وقت سرکار والا تبار ہم بے قصوں کے مددگار شفیع روز شمار دو عالم کے مالک و مختار حبیب پر وردگار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرہ پر انوار پر خوشی کے آثار نمایاں تھے صحابہ کلام علی مردوان نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں فرمایا میرے پاس میرے رب عز وجل کی طرف سے ایک آنے والا آیا اور مجھ سے عرض کیا آپ کا جو امتی آپ پر ایک مرتبہ دودے پاک پڑھے گا اللہ عزل اس کے لیے دس نیکیاں لکھے گا <سلام> اور اس کے دس گنا مٹا دے گا اور اس کے دس دراجات بلند فرمائے گا اور اس پر اتنی ہی رحمت بھیجے گا سلو الحبیب اللہ تعالی علی محمد قصیدہ نور سلسلے میں پھر حاضری ہے آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے ماہ ماہر النور شریف اپنی نورانیت بکھیر رہا ہے اللہ ہمیں اس کے فائدان سے مالا مال فرمائے تو ہم قصیدہ نور سننے سنانے سمجھنے سمجھانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں الا حضرت نے یہ قصیدہ لکھا ہے اور انسٹھ اشعار پر مشتمل ہے کئی اشعار ہم پڑھ چکے سن چکے انشاءاللہ مزید آج ہم پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں تو آئیے پہلے اچھی نیت کیجئے یاد رکھیے جب تک اچھی نیت نہ ہو تو ثواب نہیں ملتا نیت المنی خیر من عملی ہی بند مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر یہ فرمان مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو نیت کیجئے انشاءاللہ اول تاخیر حصول ثواب کے لیے شرکت کی سعادت حاصل کریں گے موقع کی مناسبت سے درود پاک پڑھیں گے رضی اللہ تعالی عنہ کہیں گے رحمت اللہ تعالی علیہ کہیں, کہیں گے جل جلالو ہو کہیں گے اور صلو علی الحبیب کہا جائے گا تو بلند آواز سے دروشیر پڑیں گے صلو علی حبیب صلو علی, علی حضور وعلی آل ہی و صحبی حبارک وسلم Villain تاجیبان دےکی کرتے لا ع اعلی حضرت علیہ رحمۃ رب العزت اس نوری شیر میں فرما رہے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم کی شان و عظمت کا عالم یہ ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے تخت والے تاج والے شاہان وقت بڑے بڑے شہنشاہ جب ہمارے نوری آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوری سر اقدس پر نورانی امام دیکھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں اور بے اختیار ان کے سر جھک جاتے ہیں اور لبوں پر دعا جاری ہوتی ہے یا اللہ نورانیت مصطفیٰ میں اور برکت عطا فرما نور والے آقا کی عظمت کا مزید بول بالا فرما تاج والے یعنی بادشاہ تاج والے دیکھ کر تیرہ امام نور کا تاج والے یعنی بادشاہ آقا تیرہ امام نور کا دیکھ کر کیا ہوتا ہے سر جھکا لیتے ہیں بول بالا نور کا الہی بول بالا نور کا سبحان اللہ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں ہو مدنی چینل کے ناظرین امام باندنا میرے آقا نوری مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے اور امیر علیہ سنت نے 163 مدنی پھول عنایت فرمائے ہیں اپنے کسالے کے اندر اس میں امامے کے مدنی پھول بھی ہیں آئی آپ کو میں وہ پیش کرتا ہوں سر آکا علی سلاط اسلام کا جشن ملادت ماہ ربی نور شریف میں ہی کیوں منائے بارہ مہینے منائے بلکہ خاک ہو جائے کر مگر ہم رضا دم جب تک کریں گے ان شاء انشاءاللہ تو امامہ جب سجائیں گے تو بارہ مہینے آقا کا جشن ولادت منائیں گے امامہ سجا سجا کر سنتیں اپنا اپنا کر چہرے کو مدنی چہرہ بنا کر سنت کے مطابق لباس پہن کر اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سنت کے مطابق بنا کر امامہ شریف آقا کی سنتیں مبارکہ ہے کہ پچیس حروف کی نسبت سے امام کے پچیس مدنی پھول چھ فرامین مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امام کے ساتھ دو رکعت نماز بغیر امامے کی ستر رکعتوں سے افضل ہے فرمایا ٹوپی پر امام ہمارے اور مشرقین کے درمیان فرق ہے ہر پیچ پر یہ ایک پیچ ہے نا ہر پیچ پر کہ مسلمان اپنے سر پر دے گا اس پر روز قیامت ایک نور عطا کیا جائے گا فرمایا بے شک اللہ از وجل اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں جمعہ کے روز امام والوں پر امام کے ساتھ نماز دس ہزار نیکی کے برابر ہے فرمایا امامے کے ساتھ ایک جمعہ بغیر امام کے ستر جمعوں کے برابر ہے فرمایا امام عرب کے تاج ہیں تو امامہ باندھو تمہارا وقار بڑھے گا اور جو امامہ باندھے اس کے لیے ہر پیچ پر ایک نیکی نے دعوت اسلامی کی شاطی دار مکتوبت المدینہ کی متبو گیارہ سو ستانوے صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد تین صفحات چھ سو ساٹھ اماما کھڑے ہو کر باندھے اور پاجامہ بیٹھ کر پہنے امامہ کب کیسے کھڑے ہو کر اور پاجامہ بیٹھ کر جس نے اس کا الٹا کیا یعنی امامہ بیٹھ کر باندھا پجامہ کھڑے ہو کر پہنا وہ ایسے مرض میں مبتلا ہوگا جس کی دوا نہیں باندھنے سے پہلے رک جائیے اور اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے میرے پیر صاحب جو ہیں یہ عالمی نیتیں یہ چاہتے ہیں کہ ہم اچھی اچھی نیتیں کریں اور زیادہ سے زیادہ سواب حاصل کریں لکھتے ہیں ورنہ ایک بھی اچھی نیت نہ ہوئی تو ثواب نہیں ملے گا لہذا کم از کم یہی نیت کر لیجئے کہ رضائی اللہی کے لیے بطور سنت امام باندھ رہا ہوں مناسب یہ ہے کہ امام کا پہلا پیچ سر کی سیدھی جانب جائے خاتم المرسلین رشمۃ اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک امام کا شملہ اومن پشت یعنی پیٹ مبارک کے پیچھے ہوتا تھا اور کبھی کبھی سیدھی جانب کبھی دونوں کندھوں کے درمیان دو شملے ہوتے ایک ادھر ایک ادھر الٹی جانب شملہ لٹکانا خلاف سنت ہے امامے کے شملے کی مقدار کم از کم چار انگل اور زیادہ سے زیادہ آدھی پیٹ تک یعنی تقریباً ایک ہاتھ بیچ کی انگلی کے سرے سے لے کر کوہنی تک کا ناپ یہ بیچ کی انگلی نا بیچ کی اگلی سے لے کر یہ کون تک کا نا یہ ایک ہاتھ ہے ٹھیک ہے اماما قبلا رو کھڑے کھڑے باندھیے شیشے میں دیکھ کے باندھی اب شیشا قبل روزی تو نہیں ہے نا قبلے کی طرف اماما قبل رو کھڑے کھڑے باندھیے امامے میں سنت یہ ہے کہ ڈھائی گز سے کم نہ ہو نہ چھ گز سے زیادہ اور اس کی بندش گمبد نما ہو کسی کسی کو باندھنا آتا ہر ایک نہیں باندھنا جانتا رومال بڑا ہو کہ اتنے پیچ آ سکیں جو سر کو چھپا لیں تو وہ اماما ہی ہو گیا اور چھوٹا روال جس سے صرف دو ایک پیچ آ سکیں لپیٹنا مکرو ہے یہ فتح و رضو شریف میں لکھا ہے امامے کو جب اثر نو یعنی دوبارہ سے باندھنا ہو تو جس طرح لپیٹا ہے اسی طرح کھولے بار کی زمین پر نہ پھینک دے اگر ضرورت اتارا اور دوبارہ باندھنے کی نیت ہوئی تو ایک ایک پیچ کھولنے پر ایک ایک گناہ مٹایا جائے گا اور اب سنیے امام کے طبی فوائد میڈیکلی اس کے کیا فوائد ہوتے ہیں ننگے سر رہنے والوں کے بالوں پر سردی گرمی دھوپ وغیرہ براہ راست اثر انداز ہوتی ہے اس سے نہ صرف بال متاثر ہوتے ہیں بلکہ دماغ میں متاثر ہوتا ہے چہرہ بھی متاثر ہوتا ہے اور صحت کو نقصان پہنچ سکتا ہے لہذا اتباع سنت کی نیت سے امامہ شریف باندھنے میں دونوں جہانوں میں عافیت ہے طبی تحقیق کے مطابق درد سر کے لیے امامہ شریف باندھنا بہت مفید ہے امامہ شریف سے دماغ کو تقویت ملتی اور حافظہ مضبوط ہوتا ہے جن کے حافظے کمزور ہیں علاج مل گیا سنت کی نیت سے باندھنا چاہیے ضمن یہ فائدہ بھی ہو جائے گا امامہ شریف باندھنے سے دائمی نزلہ نہیں ہوتا یا ہوتا بھی ہے تو اس کے اثرات کم ہوتے ہیں امامہ شریف کا شملہ نچلے دھڑ کے فالج سے بچاتا ہے کیونکہ شملہ حرام مغز کو موسمی اثرات مثلا سردی گرمی وغیرہ سے تحفظ فراہم کرتا ہے شملہ سرسام کے مرض کے خطرات میں کمی لاتا ہے یہ سرسام کیا ہوتا ہے دماغ کا ورم دماغ کی سوجن سویلنگ یہ سرسا میں محقق خاطم المحدیسین حضرت علامہ شیخ عبد الرحد محدود دہلوی علی رحمت اللہ کا بھی فرماتے ہیں دستار مبارک حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم در اکثر سفید بدھ و گاہ سیاح سبز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امام شریف اکثر سفید کبھی سیاہ اور کبھی سبز ہوتا تھا تاج والے دیکھ کر تیرا کے نور کا سر جاتے لائی بول گا الحمد للہ یس سبز رنگ کا امامہ شریف بھی سبز سبز گمبت کے مکین رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرے انور پر سجایا ہے اور دعوت اسلامی نے سبز سبز امامے کو اپنا شعار بنایا ہے سبز سبز امام کی بھی کیا بات ہے میرے مکی مدنی آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزے انور پر بنا ہوا جگمگ جگم کرتا گمبہ شریف بھی سبز سبز ہے امیر سنت فرماتے ہیں آشیقان رسول کو چاہیے کہ سبز سبز رنگ کے امام سے ہر وقت اپنے سر کو سر سبز رکھیں اور سبز رنگ بھی گہرا ہونے کے بجائے ایسا پیارا پیارا نکھرا نکھرا سبز ہو کہ دور دور سے بلکہ رات کے اندھیرے میں بھی سبز سبز گمبد کے سبز سبز جلووں کے تو پھیل جگمگاتا نور برساتا نظر آئے <تصفح> مٹ بھائیو مدری چینل کے ناظرین آپ کو بڑی عشق بری بات بتاؤں سن کر آپ خوش ہو جائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا دل چاہے آپ کا بھی دل چاہے حاضرین کا مدنی چینل کے ناظرین کا جو امامہ نہیں باندھتے کہ ہم بھی اپنے سر پر امامہ سجائیں گے حضرت سیدنا عیسیٰ رح اللہ علیہ نبی جنا ولی صلاۃ وسلام قرب قیامت میں دنیا میں تشریف لائیں گے نا آپ دنیا میں تشریف لائیں گے تو آپ کے سر اقدس پر بھی سبز سبز امام کا تاج سجا ہوا ہوگا فیض القدیر جو جامع صغیر کی شرح ہے اس میں حدیث نمبر پانچ سو ڈبل بارہ کے تحت یہ لکھا ہے حدیقت الندیہ جلد صفحہ دو سو تہتر پر بھی یہ لکھا ہے تو ہمت کیجیے حاضرین بھی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی جو امام کا تاج نہیں سجاتے انشاءاللہ ہم اپنے سر پر سب امام کا تاج سجائیں گے اس کی اور کتنی کتنی اچھی اچھی نیتیں کی جا سکتی ہیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تاج تاج دیکھ دیکھ کر کا تاج والے دیکھ کر تیرا تیرا اور کا آنے آنے نور کی آمد پر نور کی آمد کی آمد اچھے کی آمد حضور کی آمد نور کی آمد یا مستفا مر یا مرحایا صلو علی الحبیب آمین آمین باہر نبی صلاح السلام علیکم نبی اللہ وسطہ